مت عطا فرمائیں اگر ہم اسے گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے رسول بسم اللہ اللہ صدری و یسلی امری وأحلل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربزدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاءا من كل داء آمين ثم آمين بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا شکر ہے اسی کا کرم ہے اسی کی نعمتیں ہیں اسی کی توفیق ہے کہ آج ایک بار پھر ہم اس مبارک محفل میں جمع ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے جنت کی نعمتوں کا حسین تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں دنیا میں جو نعمتیں عطا فرمائیں اگر ہم اسے گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے پھر مزید اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ اس نے ہم سے جنت کا وعدہ فرمایا جنت کا وعدہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ان لوگوں کے لیے جنت اشاد فرمائی کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی صلاحیتوں کو اپنی جان اپنے مال کو رب کی بارگاہ میں خرچ سورہ سر آیت نمبر ایک سو سات میں ارشاد ہے سولما پارا تیسرا رکم ان آمن و عامل السو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کانت لہم الفردوس نزولا ان کے لیے جنات الفردوس ہے ان کی مہمان نوازی ان جنتوں میں کی جائے گی ان اللہ تعالی جنت کا عظیم و شان تذکرہ ہم سماعت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام میں اور حدیث قدسی میں جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا اس سے پہلے کہ عظیم و شان تذکرہ ہم سماعت کریں پس یہ عرض ہے کہ اگر ہم درد دل رکھنے والے ہیں اور اگر ہمارا ضمیر بیدار ہے تو جنت کی نعمتیں اور ان نعمتوں کا تذکرہ سننے کے بعد ہماری نظر میں دنیا کی ہر چیز کمتر اور حقیر ہونی چاہیے ہر چیز ہمیں ہیج لگنی چاہیے اور پھر ہم یہ تصور کریں اور ہم اس عزم میں کامیاب ہو جائیں جنت کے مقابلے میں دنیا کس قدر حقیر ہے کمتر ہے تو میں کب تک دنیا کی ٹھوکریں کھاتا رہوں گا کب تک دنیا کی فکر اور تشویش میں میں مبتلا ہوں گا مجھے چاہیے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں اور اس قلیل بیوفا فانی مختصر غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھ کر یہاں رہتے ہوئے آخرت کی ایسی تیاری کروں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور اپنے کرم سے مجھے وہ جنت کی بہار نصیب فرمائے علی علمران آیت نمبر چودہ میں شاد ہے لنس قبو شہوات منسائی لوگوں کے لیے شہوتوں کی محبتیں آراستہ کی گئیں یعنی عورتیں اور اولاد و القناطیر مقنطورت مین الحبی ولفوتی وقل اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر اور اعلی قسم کی سواریاں نشان زدہ گھوڑے ول انعام اور کاروباری مراکز کاروباری چیزیں مویشی کھیتی ذالک کے الحیات حیات دنیا یہ سب کا سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے والله عنده حسن المعب اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے سر عالمان آیت نمبر پندرہ میں اشاد ہے قل کل محبوب آ فرمائیے اونب من ذالکم کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں لل تکو اندر جو ان کے رب کے پاس متقیوں کے لیے ہے جنت ان تجری انتحتی حل انہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواد ہیں خالدین افیہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ازواجمتحرا اور پاکیزہ بیویاں ور ردوان من اللہ اور اللہ کی طرف سے خوشنودی اللہ کی مندی وہ بسی بالعباد اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے ان دونوں آیتوں میں دنیا اور جنت کا مقابلہ بیان کیا گیا کہ دنیا کی ساری نعمتیں حقیر ہیں رب کے پاس جو تمہارے لیے متقیوں کے لیے تیار ہے اس طرف آ جاؤ اور وہ جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو جنت حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں تو اس سے اگلی دو آیتوں میں ارشاد ہے اللہ یقول اننا آمنا جنتی لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے فغفل لنا غلو بنا تو اے مالک تو ہمارے گناہ بخش دے وقنا عذاب النار اور ہمیں جہن نم کے عذاب سے بچا جنتی لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ الصابرین جنتی لوگ صبر کرنے والے ہیں والصادقین اور جنتی لوگ سچے ہیں و اور جنتی لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں والمنفقین منفقین اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں والمستغفرین فرین اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود رات کے آخری پہر سہری کے وقت اٹھ کر رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں جنت کے حصول کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی فرماورداری نیک اعمال کرنا ضروری ہے مگر دو باتیں یاد رہیں عقیدے کا درست ہونا اور ایمان کا ہونا یہ سب سے پہلا فرض ہے عقیدہ درست نہیں ایمان نہیں تو جتنی بھی عبادتیں کریں کسی عبادت کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کی جائے چاہے دین کا کام کیا جائے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے کوئی بھی نیک کام کیا جائے یہاں تک کہ انسان اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دے اس میں اخلاص ضروری ہے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اس لیے نہ ہو کہ لوگ تعریف کریں لوگ میری واہ کریں لوگ مجھے اچھا سمجھے تربید شریف کتاب و الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 2389 حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں کہ جب رسول اللہ نے مجھے وہ حدیث سنائی تو میں تھا اور رسول اللہ تھے مجھے اکیلے میں رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی میں تمہیں یہ حدیث ضرور سناؤں گا نشاغ ابو ہریرا تھا نشا پھر حضرت ابو ہرا نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے لوگوں نے آپ کے چہرے پر پانی ڈالا حضرت ابو ہریرا ہوش میں آئے پھر کہنے لگے میں تمہیں حدیث ضرور سناؤں گا اور پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے چار مرتبہ ایسا ہوا پھر آپ نے حدیث سنائی کہ اللہ تبارک وطال کل بروز قیامت سب سے پہلے تین آدمیوں کا حساب لے گا جب لوگ کاپ رہے ہوں گے اور اپنے گھٹنوں کے بل وہ کھڑے رو رہے ہوں گے سب سے پہلے ایک شخص کو بلایا جائے گا رجل جمع القرآن یہ وہ آدمی ہوگا کہ جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے بے شمار نعمتیں دیں بتا تو میرا کیا شکر ادا کیا وہ کہے گا اے مالک میں نے قرآن پڑھا پڑھایا قرآن کی خدمت کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے سارے فرشتے کہیں گے یہ جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا بل ارتقال فلان قاری فقد قیل لذال اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تو نے اس لیے سب کچھ کیا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں پس بے شک تجھے کہہ دیا گیا حکم ہوگا فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے دوسرا شخص آئے گا جس نے خوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا اللہ تعالی اس سے فرمائے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی نے کیا میرا شکر ادا کیا وہ عرض کرے گا مالک میں نے اپنا سارا مال تیری راہ میں خرچ کیا اور کبھی بھی میں نے کنجوسی سے کام نہیں لیا تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سارا مال تیری راہ میں خرچ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے سارے فرشتے کہیں گے یہ جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا بل ارتقال فلان جوادی فرمائے گا تو نے سب اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے جواد یعنی سخی کہیں لہذا کہہ دیا گیا حکم ہوگا فرشتے گھسیٹ کے جہن میں پھینک دیں گے پھر ایک شہید پیش کیا جائے گا اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا وہ یہی کہے گا میں نے اپنی جان دے دی فرمایا جائے گا تو جھوٹا ہے فرشتے کہیں گے جھوٹا ہے فرمایا جائے گا بل ارت یو قالف جری فقی لذال تو نے تو سب اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر سمجھیں لوگوں نے تیری تعریف کر دی اب جا لوگوں سے سلا مانگ میرے یہاں کوئی سلا نہیں فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے تم رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رقبتی حضرت ابو ہریرا کہتے ہیں پھر رسول اللہ نے میرے گھٹنے پر اپنا ہاتھ مارا فقالا یا ابا ہورت پھر فرمایا اے ابو ہریرا الکت اول خلق اللہ یہ تین وہ مخلوق میں پہلے ہوں گے تو سا ری منارقیامہ جنہیں سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا ایک شہید ہے ایک سخی ہے ایک قرآن کی خدمت کرنے والا قاری ہے تو جنت حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ نیک اعمال اور نیک اعمال تبھی قبول ہوں گے جب اخلاص ہو ہمیں اس کی پروا نہ ہو کہ لوگ تعریف کریں محاذ اللہ کی رضا کے لیے لوگ وبا کریں اس کی ذرا برابر بھی تمنا نہیں ہونی چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ان کے سامنے یہ حدیث سنائی گئی سم بکا معویہ بکان شدید حت و انحال حضرت امیر معاویہ نے یہ حدیث سنی تو اتنا روئے اتنا روئے کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ اب وہ انتقال کر جائیں گے اتنا خوف تھا اور پھر حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ یہ تو حال ان کا ہے کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے مگر یہ خلاص نہ تھا جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا پھر آپ نے کہا صدق اللہ و رسول سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے من کا نہ یرید الحیات دنیا و نوفی امال اعمالہم ہا وہم فی لا یبخسون سورہ ہود آیت نمبر پندرہ جو دنیا کی زندگی کو چاہے اور دنیا کی زینت چاہے اسی کے لیے کوشش کرے تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے اس میں کمی نہ کی جائے گی الا النار یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا صرف جہنم کی آگ ہوگی وہ حبی توما سن افیحا اور جو انہوں نے نیک اعمال کی وہ برباد ہو گئے وہ بات علم یا اور جو وہ کام کیا کرتے تھے سارے نیک اعمال برباد ہوئے تو اخلاص کا نہ ہونا ریاکاری کاری دکھلاوا ہونا اور یہ خواہش کہ لوگ مجھے اچھا کہیں اچھا سمجھیں عمل نیک اس لیے کرنا کہ لوگ میری واہ کریں کتنا بڑا نقصان ہے جنت کی یہ نعمتوں کو ہم سماعت کریں اور ہم ان تمام باتوں کو سمجھیں عقیدہ درست ہو ایمان کامل ہونا چاہیے ہر گناہ سے بچیں ہر حرام کام سے بچیں خوب نیکیاں کریں مگر تمام نیک کام کے لیے اخلاص لہیت صرف اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں دل کو اس پر راضی کرنا اور دل کو اس طرف راغب کرنا ضروری ہے آل عالمران آیت نمبر 133 میں ایشاد ہے وہ ساری او الا مغم اے لوگوں اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے دوڑو کوشش کرو وہ جنتن اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اردو حس سماواتول اردو کہ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ آسمان اور زمین سب اس کی چوڑائی میں سما جائیں او عدت لل یہ جنت تیار کی گئی ہے صرف متقیوں کے لیے اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے جنت ایسی جگہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ کسی عام انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے ورنہ دنیا کی اعلی سے اعلی چیز کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ مناسبت نہیں عربی کا مقولہ ہے لئی سل خبر خبر معائنے کے برابر نہیں ہو سکتی تو جنت کی نعمتیں سمجھانے کے لیے ہیں ورنہ حقیقت میں جنت میں وہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان شاء اللہ جب جنت میں جائیں گے تبھی دیکھ کر ہمیں ان نعمتوں کا حقیقی ادراک ہوگا بخاری شریف کتاب الجہاد و سیر میں ہے حدیث نمبر 2796 لقاب و قوسی احادی کم منل او موضع دیو دن یعنی سوتا ہو خیر من دنیا و ما ہا جنت کی چھوٹی سی جگہ اتنی چھوٹی جگہ کہ جس میں کمان کی رسی آ جائے یا جس میں کوڑا رکھا جا سکے جو جانور کو مارنے کے لیے چابک ہوتا ہے کتنا باریک ہوتا ہے کتنی چھوٹی جگہ ہے فرمایا جنت میں اتنی جگہ بھی اتنی خوبصورت ہوگی اور اس میں وہ نعمتیں ہوں گی کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر وہ نعمت ہوگی آہ انمن اہل جن اطلاع الادی ادا اتما بئی نما اگر جنتی کوئی عورت زمین کی طرف صرف جھانک دے تو وہ اتنی خوبصورت ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان سارا حصہ روشن ہو جائے وہ لا ملا اتہ اور آسمان و زمین اس کی خوشبو سے بھر جائیں بلا نصیف اللہ رسیحا خیرمنت دنیا و معافی جنتی عورت کا دوپٹہ اس کی چادر دنیا کی ساری نعمتوں کو جمع کر دیا جائے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ا ترغیب چوتھی جیل صفحہ نمبر 298 پر ہے لو ان نہ کفا بین سما ابل اردی اگر جنت کی کوئی حور اپنی ہتیلی آسمان و زمین کے درمیان ظاہر کر دے لفتتن تنل خلائی تو اس کے حسن کی وجہ سے ساری مخلوق آزمائش میں پڑ جائے ولاجت نصیف لکانت شمس فسن ہی مسل الفتی شم سیلا دو اور اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو سورج کا حسن اس کے سامنے مٹ جائے اور اس کے دوپٹے کے سامنے سورج ایسے ہو جیسے سورج کے سامنے چراغ کی حیثیت ہوتی ہے سورج کی روشنی باقی نہ رہے و لکھرجت وجہ لسن اگر وہ اپنا چہرہ باہر نکال دے تو اس کے حسن سے آسمان و زمین روشن ہو جائے شریف ابواب و صفت الجن میں ہے حدیث نمبر 2548 اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے خوبصورت آراستہ ہو جائیں اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی مٹا دے جس سے سورج ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ساری دولتیں ساری آرائش مل کر بھی جنت کی کسی چیز ناخن بھر چیز کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول ہی جانے مختصراً بیان یہ ہے کہ ترمیدی شریف کتاب و صفت الجن حدیث نمبر 2538 میں ہے فعن فل جنتی می ات درجا ماں بئی نہ کل درج نی کما بئی نہ سماول ارد جنت میں سو درجات ہیں ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے لیکن خود اس درجے میں کتنی وسط ہے اس کو اللہ جانے اس کو رسول جانے لیکن ترویدی شریف میں یہ حدیث ہے ان نفیل جنتی میات درجہ لو انل عالمی اج فی اشدہ ہن سیات جنت کے سو درجے ہیں اور ایک درجہ بھی اتنا بڑا ہے کہ اگر آسمان اور زمین بلکہ سارے عالمین سارے جہاں اگر اس ایک درجے میں آ جائیں تو وہ درجہ اس سے بھی بڑا ہے سارے جہاں جمع ہو سکتے ہیں اس درجے میں جنت کے درخت کے متعلق فرمایا کہ جنت میں جو درخت ہوں گے من بن جنت میں جو درخت ہوں گے ان درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے جنتی شجرتن یسیر الراکی میت عامن لا یقا اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے کہ اس کے سائے میں کوئی سوار سو برس تک دوڑتا رہے پھر بھی وہ اس کے سائے سے باہر نہ نکل سکے کتنے اونچے اونچے درخت ہوں گے کہ پانچ سو سال چڑھنے میں لگے پانچ سو سال اترنے میں اور یہ واقعہ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہوں گے کہ حضرت سائیں توقل شاہ علیہ رحمان نے جب یہ بات سنائی دیہاتیوں کو تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا سائیں صاحب پانچ سو سال چڑھنے میں لگیں گے پانچ سو سال اترنے میں تو ایک سیب خانے میں تو ہزار سال گزر جائیں گے تو یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے تو آپ ہنس پڑے اور فرمایا ایسی بات نہیں ہے جنتی جہاں بھی ہوگا جنت کا درخت اس کے پاس چل کر آئے گا شاخیں جھک جائیں گی لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے جس طرح چاہے گا جنتی وہ پھل توڑ لے گا پھر آپ نے سمجھانے کے لیے مثال دی اور شہتوت کے درخت کو اشارہ کر کے کہا کہ جیسے جنتی اس طرح درخت کو اشارہ کریں گے تو درخت چلنا شروع کر دے گا آپ نے یہ کہا تو شہتوت کا درخت چلنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں نے تجھے نہیں کہا میں تم مثال سمجھا رہا ہوں تو اپنی جگہ پر کھڑا رہے جنت کے دروازے اتنے چوڑے ہوں گے اتنے وسیع ہوں گے کہ دروازے کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک تیس گھوڑا اگر ستر سال تک دوڑتا رہے تب بھی ایک کنارے سے دوسرے کنارے نہ پہنچ سکے اتنے بڑے بڑے جنت کے آٹھ دروازے ہوں گے پھر بھی جانے والوں کی اتنی کسرت ہوگی کہ ترویدی شریف میں ہے منا کی بہم تزول موڈے سے موڈا یعنی کندھے سے کندھا چھلتا ہوگا حدیث میں تو فرمایا کہ اتنا رش ہوگا کہ انسان گمان کرے گا کہ رش کی وجہ سے کہیں میرا کندھا ہی اتر نہ جائے کیا اللہ کی رحمت ہوگی کتنے جنتی ہوں گے کہ آٹھ دروازے ہیں اور ایک ایک دروازہ ستر سال کی راہ جتنا چوڑا ہے مگر جانے والوں کی یہ کثرت ہوگی اے اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازے چر لگیں گے اس میں قسم قسم کے موتیوں کے محل ہیں ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نشاد فرمایا اللہ الجنہ کیا میں جنت کے محلات کی تمہیں خبر نہ دو کالا کل تو بلا یا رسول اللہ بی بینا یا رسول اللہ عرض کی ہاں کیوں نہیں ضرور یا رسول اللہ ہمیں خبر دیجئے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کال ان پل جنتی غور من اسنا فل جوہری کل یور ظاہر من بات نیا وہ من ظہری فرمایا جنت میں ایسے محلات ہوں گے کہ اندر سے باہر کا منظر نظر آئے گا اور باہر سے اندر کا منظر نظر آئے گا یعنی جنت کے محلات کی دیواریں ایسی صاف و شفاف ہوں گی فیح منعم و لذات و شرف مالا آئین ال سمیات اس میں ایسی نعمتیں اور ایسی لذتیں ہوں گی اور ایسی عزت افزائی ہوگی کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کام نے سنیں قولا قل دلی من حادی الغرف حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم و شان محلات کس کے لئے ہوں گے قالا رسول اللہ نے فرمایا لمن افشد سلام یہ اس کے لئے ہے جو سلام کو عام کرے و اطعمت تعام اور کھانا کھلائے وہ ادام سیام اور روزے رمضان کے پابندی سے رکھے وہ باللیل بل سنیام اور نماز رات کو اس وقت پڑے جب لوگ سو رہے ہوں جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مش کے گارے سے بنی ہیں ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہیں حضرت ابو رضی اللہ و تعالی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے یہ سوال کیا اور ترمزی شریف میں اس کا یہی جواب ہے کہ جو بھی آپ کو اردو میں پیش کیا گیا جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے ایک یاقوت سرخ کی اور ایک زبرجد سبز کی اور مشق کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران ہے موتی کی کنکریاں امبر کی مٹی جنت میں ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی ساٹھ میل ہوگی جنت میں چار دریا ہیں اور پھر ان دریا سے چار نہریں نکلتی ہیں یعنی چار چار نہریں ہر جنتی کے محل میں جاتی ہیں قرآن مجید فقان حمید سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر پندرہ چھبیسواں پارہ چھٹا رکو ارشاد ہے مسل جنت التی و عید اس جنت کی مثال اس جنت کا حال کہ جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا دعا کریں اللہ تو ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے متقی وہ ہے جو ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے اگر شیطان کے وار کی وجہ سے کبھی گنا ہو جائے فوراً رو رو کر توبہ کرے فیح انہار ان غیری آسن اس میں نہریں ہیں اس پانی کی کہ جو کبھی خراب نہ ہوگا وہ انہار لبن لمیتغیت تاموہ اور اس میں دودھ کی نہریں ہیں کہ کبھی اس کا ذائقہ خراب نہ ہوگا کبھی اس کا ذائقہ تبدیل نہ ہوگا وہ انہار امن خمر الزت الشاربین اور اس میں شراب تہور کی نہریں ہیں جو پینے والوں کو لذت دینے والی ہیں من اصل مصففہ اور ان میں صاف ستھرے شہد کی نہریں ہیں پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے محل میں جاری ہیں وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی ہیں بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں نہروں کا ایک کنارہ موتی کا دوسرا یاقوت کا نہروں کی زمین خالص مشکی وہاں کی شراب دنیا جیسی نہیں ہے کہ دنیا کی شراب میں بدبو ہے کڑوا پن ہے نشہ ہوتا ہے پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں آپے سے باہر ہو کر بے بکتے ہیں وہ پاک شراب ان تمام باتوں سے پاک و منزہ ہے جیسا کہ سورہ واقعہ آیت نمبر انیس میں ارشاد ہے لا یو سد ولا ينزفون اس شراب طہور سے نہ تو ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی ان کی عقل میں یا ہوش میں فرق آئے جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا سورہ واقع آیت نمبر اکیس میں اشاد ہے اللہ میں طئر مما یشتہ پرندوں کا گوشت جس طرح وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا ترغیب و ترغیب چوتھی جلد صفحہ نمبر 292 پر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نقال بے شک جنت میں تم کسی پرندے کو دیکھو گے فتش ہی, ہی تم اپنے دل میں خواہش کرو گے کہ مجھے اس کا گوشت بھونا ہوا کھانا ہے فیجی او مشوی کا اسی لمحے وہ تمہارے سامنے بھنا ہوا موجود ہوگا اور پھر جب دوبارہ نظر وہ اوپر کرے گا تو پرندہ اڑ رہا ہوگا کیونکہ جنت کی نعمت میں کمی نہیں ہوگی اگر پانی شہد شراب دودھ کی خواہش ہوگی تو پیالے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق یعنی جتنی ضرورت ہوگی جتنی خواہش ہوگی اتنا پانی دودھ شراب شہد ہوگا ان کی خواہش سے نہ ایک قطرہ کم نہ ایک قطرہ زیادہ اور پینے کے بعد خود با خود یہ پیالے اپنی جگہ پر چلے جائیں گے مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ جنت میں نجاست، گندگی پیشاب پاخانہ تھوک رینٹ، کان کا میل بدن کا میل بالکل نہ ہوں گے ایک خوشبودار فرت بخش دکار آئے گی خوشبودار فرت بخش پسینہ نکلے گا سب کھانا ہزم ہو جائے گا دکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی ہر شخص کو سو آدمیوں جتنی کھانے پینے اور عمل زوجیت کی طاقت دی جائے گی ہر وقت زبان سے تصویر و تکبیر بلا قصد اور بقصد مسل سانس کی جاری ہوں گی یعنی جس طرح سانس جاری ہوتا ہے اس میں ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تو اس طرح جنت میں زبان سے تسبیح جاری ہوگی ایک شخص کے سرحانے کم از کم دس ہزار خود اور دوسری روایت میں اسی ہزار خود ہوں گے خادموں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی دنیا میں تو جیسے جیسے پیٹ بھرنے لگتا ہے تو لذت میں کمی آتی ہے وہاں جتنا کھاتا جائے گا لذت میں اضافہ ہوگا ہر نوالے میں ستر ٹیسٹ ہوں گے ستر مزے ہوں گے ہر مزہ دوسرے سے الگ الگ محسوس ہوگا اور ایک ساتھ وہ محسوس ہوں گے ایک کا احساس دوسرے کے احساس سے روکنے والا نہ ہوگا یعنی دنیا کے اندر اگر آپ دو کھانے ملا دیں مثلا بریانی اور زردہ ملا دیں تو نہ یہ بریانی رہے گی نہ زردہ رہے گا وہ ایک ایک نوالے میں ستر ستر کھانوں کے مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے سے جدا ہوگا جنتیوں کے نہ لباس پرانے ہوں گے اور نہ ان کی جوانی ختم ہوگی پہلا گرو جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودہ رات کا چاند اور دوسرا گروہ جیسے کوئی روشن ستارہ جنتی سب ایک دل ہوں گے ان کے آپس میں کوئی اختلاف نفرت بغض عداوت نہ ہوگی وہ جنت میں کسی قسم کی گناہ کی بات نہ سنیں گے کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوگا کوئی بےہدا گندا خیال نہ آئے گا جنت کی حوروں کا جو ذکر کیا جا رہا ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتی حوروں کو اور جنتی عورتوں کو باطن کی پاکیزگی عطا فرماری اصل ہے باطن کی, باطن کی پاکیزگی باطن کی پاکیزگی کا جلوہ ہے ظاہری حسن جیسا کہ سر رحمان آیت نمبر 56 میں ارشاد ہے فیہن فی ہند قوتر فی جنت میں ایسی ہو ہیں ایسی جنتی عورتیں ہیں کہ جو اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے ان سن قبل ولا جان اور ان کے شوہر سے پہلے کسی انسان اور جن نے انہیں چھوا نہیں ہے یہ عورت کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نگاہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھے اور اس کا ہاتھ نہ محرم مردوں کے ہاتھ میں نہ ہو نہ محرم مرد کے بدن سے اس کا بدن مس نہ ہو سر رحمان آیت نمبر سیونٹی ٹو میں ہوروں کی تعریف کی گئی حورم مقصوات فلخیام حور خیموں میں پردہ نشین ہوں گی تو حوریں جنت پردہ کریں گے تو جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں ان کے لیے پاکیزہ مرد ہیں سورے نور آیت نمبر چھبیس میں اشاد ہے وہ تو بات پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں وہ تو بو ل توی بات اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں جو عورت اور جو مرد ناپاکی بے حیائی بے پردگی کی نحوست میں گرفتار ہو تو یہ باطن کی جو نحوس ہے گندگی ہے یہ کل بروز قیامت انسان کے چہرے کو بگاڑ دے گی لیکن وہ عورت کہ جسے پاکیزگی کی نصیب ہوئی پردے کی نعمت ملی اس نے نیکی بھری زندگی گزاری تو اس جنتی عورت کو یعنی جو دنیا کی عورت اب جنت میں جائے گی تو اللہ تبارک کو و تعالی اسے اتنا حسن دے گا فرمایا ستر ہزار حوروں سے زیادہ اسے حسن و جمال دیا جائے گا دنیا میں جو شوہر تھا وہی اگر جنت میں ہوگا تو جنت میں اسی سے اس کا نکاح کیا جائے گا تو اس کا شوہر کہے گا ارے تو تو لنگڑی تھی تیری تو ایک آنکھ نہ تھی تیرے تو بال ایسے تھے یہ کیا ہو گیا کہ تو ستر ہزار ہوروں سے زیادہ حسین اور جمیل ہو گئی تو وہ کہے گی یہ وہ نیکی کا نور ہے جو اللہ نے آتا فرمایا ہر جنتی کو دو بیویاں جنت میں ایسی دی جائیں گے کہ ان میں سے ہر ایک کو اللہ وہ حسن و جمال دے گا کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی کا گوڈا ان کے گوشت اور ان کے لباس کے باہر سے نظر آتا ہوگا شوہر کو جیسے سفید شیشے میں سرخ شراب یا سرخ شربت دکھائی دیتی ہے سرخ شربت جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوروں کو یاقوس سے تشبیح دی اور یاقوس جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے اس میں اگر کر کے ڈورا ڈالا جائے تو وہ اندر کا ڈورا باہر سے نظر آتا ہے اس کا چہرہ ایسا روشن ہوگا کہ شوہر جنتی عورت کے چہرے میں آئینے کی مثل بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے چہرے کو دیکھے گا اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے جب شوہر اس کے کندھے کے درمیان ہاتھ رکھے گا ہاتھ تو پیچھے ہوگا لیکن اسے اللہ اتنا حسن عطا فرمائے گا کہ گوشت کھال اور کپڑے کے باوجود اس کا ہاتھ جو پیچھے ہے جنتی عورت کے سینے پر نظر آئے گا اگر جنتی عورت کے لباس میں سے کوئی لباس دنیا میں ظاہر ہو جائے اور کوئی عورت دنیا میں پہن لے تو جو دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے اور کسی کی آنکھوں کی طاقت نہیں کہ وہ اس کا تحمل کر سکے اگر جنتی ہور سمندر میں تھوک دے بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ ساتوں سمندر میں تھوک دے تو اس کا تھوک اتنا میٹھا ہوگا کہ ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پاؤں کی طرف دو ہورے کھڑی رہیں گی اور نہایت اچھی آواز سے وہ گائیں گی مگر ان کا گانا شیطانی نہ ہوگا بلکہ وہ اللہ کی حمد اور پاکی بیان کریں گی ترمیری شریف کی تابو صفت الجنا حدیث نمبر 2573 میں ہے کہ وہ اتنی اچھی آواز میں گانا گائیں گی گانے سے مناد وہ بےحدہ گانا نہیں بلکہ وہ یوں سمجھیے کہ جس طرح نات خاں کتنی اچھی آواز میں حمد پڑتا ہے اور کتنی اچھی آواز میں نات پڑتا ہے تو اس طرح وہ اچھی آواز میں وہ اللہ کی حمد کریں گے کہ ایسی آواز مخلوق نے کبھی نہ سنی ہوگی وہ یہ کہیں گی نہن الخلی داتو فلاں نبی ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہ مریں گے وہ ناہ ناغیمات فلاں ہم ہمیشہ چین سے رہنے والیاں ہیں کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے وہ نہ یا تو ہم ہمیشہ راضی رہنے والیاں ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گے تو لمن منقانہ لنا وکنا نہ مبارک مبارکباد کا مستحق ہے وہ اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں سر کے بال بھویں اور پل جنتی کے بدن پر صرف اتنے بال ہوں گے باقی پورے جسم پر کہیں پر نہ مردوں کے بال ہوں گے نہ عورتوں کے بال ہوں گے یہاں تک کہ سب جنتی مرد بے ریش ہوں گے سرمگی آنکھیں ہوں گی یعنی آنکھیں ایسی ہوں گی گویا کہ سرما لگا ہے تیس برس یا تینتیس برس کی عمر کے معلوم ہوں گے کبھی اس سے زیادہ عمر کے محسوس نہ ہوں گے ادنا جنتی کے لیے اسی ہزار خدام ہوں گے اور بہتر بیویاں ہوں گی ان کو ایسے تاج ملیں گے اس میں ادنا موتی ایسا ہوگا جو مشرق اور مغرب کو روشن کر دے اگر مسلمان جنت میں اولاد کی خواہش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے گا لیکن جنتی عورت کو تکلیف نہیں ہوگی بچے کا پیٹ میں رہنا بچے کی پیدائش اور اس کا تیس سال کا ہونا ایک ہی ساتھ کے اندر سب کچھ ہو جائے گا جنت میں نیند نہیں ہے کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی کوئی حد نہیں یعنی اللہ راضی ہو جائے عمل تو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ راضی ہو جائے اور رب کرم فرمائے تو اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے وہ بے حساب کرم فرمائے گا پھر انہیں ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کا دیدار کریں عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے نور کے ممبر موتی کے ممبر یا کے ممبر زبرجد جد کے ممبر سونے کے ممبر چاندی کے ممبر اور ان میں جو ادنا جنتی ہوگا اس کے لئے ممبر نہیں ہوگا اس کے لیے کرسی نہیں ہوگی بلکہ وہ مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا لیکن ان میں کوئی ادنا نہیں ہوگا یعنی اپنے گمان میں وہ ممبروں والوں کو اور کرسی والوں کو اپنے سے اوپر نہ سمجھیں گے اللہ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے سورج اور چودوی رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں ہوتا اللہ ہر ایک پر تجلی فرمائے گا ترمیدی شریف میں ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو فرمائے گا یا فلاں ابن نہ ترکرو یم کلتا کرا وزا اے فلاں یاد ہے فلاں یہ یہ کہا تھا یہ یہ کام کیے تھے دنیا کے بعض گناہ اللہ اسے یاد دلائے گا بندہ گھبرا جائے گا اور وہ کہے گا اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا فرمائے گا ہاں میں نے بخش دیا اور میری مغفرت کی وجہ سے ہی یعنی میں نے جو تمہیں بخشا اسی کی وجہ سے تم یہاں پہنچے ہو پھر وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ بادل چھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان پر بادل کو حکم دے گا تو بادل خوشبو برسائے گا ایسی خوشبو وہ پائیں گے کہ کبھی انہوں نے ایسی خوشبو نہ پائی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ان نعمتوں کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں اس عزت کی طرف جاؤ جو میں نے عزت تمہارے لیے تیار کی ہے جو چاہو لو پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے فرشتے اس بازار کو گھیرے ہوئے ہوں گے اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ اس جیسی نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ دلوں پر اس کا خیال گزرا اس میں سے جو وہ چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائیں گی بازار میں خرید و فروخت نہ ہوگی جنتی اس بازار میں آپس میں ملاقات کریں گے چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا اس کے لباس کو دیکھے گا اور سوچے گا کتنا اچھا لباس ہے اس کا یہ تو بڑے مرتبے والا ہے اس لیے اس کا لباس اچھا ہے مجھ سے ابھی وہ گفتگو کر ہی رہا ہوگا اپنے لباس کو دیکھے گا تو اسے یہ خیال گزرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہوگا پھر وہاں سے اپنے اپنے محلات کی طرف جنتی آئیں گے ان کی بیویاں اور جنتی ہو ان کا استقبال کریں گے اور مبارک باب دے کر کہیں گی لقد جی طلقا مین الجمال فارخنا <عَلَيْه> آپ جب گئے تھے تو آپ کا حسن و جمال بہت اچھا تھا لیکن اب آپ واپس آئے ہیں تو آپ کا حسن و جمال بہت زیادہ کیوں بڑھ گیا ہے اور آپ اتنے زیادہ مزید حسین کیسے ہو گئے فَيَقُولُ تو وہ کہیں گے انس نل یو مبنل جب پروردگار جبار کے حضور ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا ہم نے رب کا دیدار کیا وہ قلب اب مستری من قلبنا۔ تو جب ہم نے اپنے رب کا دیدار کیا تو یہ اس دیدار کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا حدیث پاک میں ہے حضرتِ انس راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا دَخَلَ آهْلُ جَنَّةِ جب جنت میں داخل ہوں گے فَيَشْتَاقُ الْإِخْوَانُ بَعْدُهُمْ اِلَى بَعْدٍ تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملنا چاہے گا اسے یاد آئے گا ارے دنیا میں وہ میرا دوست تھا دینی دوست تھا چلو جنت میں اس سے میں ملاقات کروں ابھی وہ خواہش کرے گا تو جس تخت پر وہ بیٹھا ہوگا وہ تخت اڑنا شروع کرے گا اور اس کے تخت تک پہنچا دے گا پھر یہ آمنے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھیں گے فیقول احداح بھی عطا مطا غفر اللہ تو ایک دوسرے سے کہے گا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کب بخشا کون سا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہوا اور رب نے بخش دیا ہمیں فیق الب نان یو مکنا فی مود یدا و کدا فدا فغ وہ کہے گا یاد نہیں ہے ہم سب ایک جگہ پر جمع ہوئے تھے اور ہم سب نے اللہ سے مغفرت کا سوال کیا تھا بس اسی دن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بخش دیا ان کے پاس نہایت اعلی درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات بیویاں نعمتیں اور خدام اور تخت اتنے پھیلے ہوئے ہوں گے کہ ہزار سال تک اگر کوئی گھوڑا دوڑتا رہے تب بھی اس فاصلے کو طے نہ کر سکے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ادنا جنتی کو دنیا سے دس گنا زائد سے زیادہ اللہ تبارک تعالی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا ان میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی للذین احسن الحسن وزی ادا قرآن مجید فقان حمید میں ارشاد ہے جن لوگوں نے نیک امال کیے ان کے لیے جنت بھی ہے اور اس کے علاوہ اور نعمتیں بھی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان کی جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ایک منادی رب کی طرف سے ندا کرے گا اور ایک روایت میں رب فرمائے گا اے جنتوں تمہیں جنت کی نعمتیں مل گئیں کیا میں تمہیں کچھ اور دوں جو تم چاہتے ہو وہ کہیں کہنا اے پردیکار تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا ہمیں جہنم سے نجاد دی جنت میں داخل کر دیا اتنی نعمتیں تو, تو نے عطا فرمائی قالوب بلا وہ اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے مالک تو مزید نعمتیں عطا فرما فیوک شف الحجاب تو حجاب ہٹا دیا جائے گا مین فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر وہ رب کا دیدار کریں گے اور جنتیوں کے نزدیک سب سے بڑی نعمت رب کا دیدار ہو گیا یہ جو کچھ بیان کیا گیا یہ اس ترتیب کے مطابق ہے جو ترتیب اعلی حضرت امام محد سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ رحمہ نے اپنی کتاب باہر شریعت کے پہلے حصے میں جنت کے بیان میں فرمائی آپ یہاں پر اپنا یعنی جنت کا یہ جو بیان ہے اسے مکمل فرماتے ہیں اور پھر صدر الشریعہ ایک دعا کرتے ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے اس پر آمین کہیں اللہ ارزقنا زکنا ضیاغ کل کریم بجا ہی حبیب کر رعفر رحیم علیہ سلاط و تسلیم آمین اے اللہ اپنے حبیب رعف رحیم علیہ سلاط و تسلیم کے صدقے وسیلے ہمیں اپنی ذات کی زیارت نصیب فرما متنوع پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ تو ہے جنت کی نعمتیں اور دوسری طرف اگر بندہ زندگی اس طرح گزارے کہ رب ناراض ہو جائے گناہوں بھری گندی زندگی گزارے تو جہنم کی ہول ناکیاں بڑی خوفناک ہے خری سے پاک میں ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے جہنم کی اتنی ہولنا کیا ہے کہ دنیا جب سے بنی جتنے انسان دنیا میں آئے ان تمام انسانوں پر جتنی بیماریاں جتنی پریشانیاں جتنے ٹینشن جتنی مصیبتیں جتنی آفتیں آئیں اگر ساری آفتوں بلاؤں مصیبتوں تکلیفوں کو جمع کر لیا جائے اور پھر جہنم کے ایک لمحے کی تکلیف کو دیکھا جائے تو ایک لمحے کی تکلیف اس سے زیادہ ہے یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس نے پیدائش سے لے کر موت تک بال کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو آرام ہی آرام دیکھا ہو اور وہ اگر جہنم میں جائے تو ایک ہی مرتبہ جہنم کا ایک جھونکا جب اس سے ٹکرائے گا تو وہ گرم ہوا کا جھونکا اتنا گرم ہوگا کہ اسے اتنی تکلیف ہوگی کہ ساری راحتیں بھول جائے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ زندگی میں, میں میں نے کبھی سکھ پایا ہی نہیں اور جنت کی نعمتیں کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ پرما اگر پیدائش سے لے کر موت تک کسی انسان نے سکھ دیکھا ہی نہ ہو تکلیفیں ہی تکلیفیں دیکھی ہوں اور جنت میں وہ جیسے ہی قدم رکھے تو فرمایا جنت کی ہوا جب اس کے جسم سے ٹکرائے گی تو اسے ایسی راحتیں ملیں گی کہ وہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا اور کہے گا کہ میں نے تو کبھی تکلیف کا منہ دیکھا ہی نہیں ہے متنوع پیارے بھائیوں جنت واحد مقام ہے کہ جہاں لوگ مطمئن ہوں گے جو چاہیں گے انہیں عطا کیا جائے گا آج دنیا میں کون مطمئن ہے کوئی مطمئن نہیں ہے ہرس حوس لالچ پریشانیاں مصیبتیں ٹینشن اس بیکار دنیا کو حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں کب تک یہ دنیا کب تک ہمارا ساتھ دے گی کب تک ہم رب کی نعمتوں کو جھٹلائیں گے کب تک ہم جنت کی تیاری نہیں کریں گے کب تک ہم نہیں بدلیں گے اگر اتنا عظیم بیان سننے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہ آئے اور ہم نہ بدلیں تو افسوس ہے ہماری زندگیوں پر اگر یہ بیان سننے کے بعد کل صبح ہماری نماز فجر کی نماز باجماعت ادا نہ ہو دنیا کی لذات سے ہم کنارہ کشی اختیار نہ کریں سود سے ہم توبہ نہ کریں حرام سے ہم توبہ نہ کریں اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنے سے ہم توبہ نہ کریں تو پھر ہماری زندگیوں پر افسوس ہے کہ اتنا سننے کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے آئیے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں کہ مالک اب ہم اپنی گندی زندگی سے توبہ کرتے ہیں اور یہ پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کبھی گنا نہیں کریں گے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے مل کے پڑھیں استغفر فر اللہ استغفر اللہ استغفر فر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کلو اتو الی اپنے رب سے جنت الفردوس کا سوال کریں یہ سوال کریں کہ مالک اپنے حبیب کا ہمیں جنت الفردوس نے پڑوس عطا فرما دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کا خادم بنا دے قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس جنت کی نعمتوں کا عظیم تذکرہ کیا گیا اللہ تعالی ہمیں وہ عظیم نعمت جنت عطا فرمائے اور جنت میں جانے والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے